آمان والوں سے فرماؤ درگزری ان سے جو اللہ کے نبی کی امید ناؤ رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلا دے